میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ کے خاطر اس دین کو اچھی طرح سیکھو اس جہاد کو اچھی طرح سیکھو اس جہاد کی تعلیم علما سے حاصل کرو اور پھر اس میدان میں اترو اور اگر کوئی شخص تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو وہ خود سے مفتی نہ بنے خود سے مشتہد نہ بنے خود سے قاضی نہ بنے خود اپنے آپ کو مولوی نہ سمجھے بلکہ ایک گولی بھی آپ نے فائر کرنی ہے آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں قاضی صاحب سے رابطہ کریں علماء سے رابطہ کریں کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے بات سمجھ رہی ہے آپ <تصفيق> بہت خطرناک راستے پر اپنی گاڑی کو لے کر نکلے ابھی تو اس میں انسان کبھی منزل تک پہنچتا ہے اور کبھی درمیان میں ہی نعوذ باللہ بلّہ ہلاک ہو جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو پوری شریعت کو ایک ہی دن میں نافذ نہیں کیا تھا. آہستہ آہستہ آہستہ تربیت کی تھی لوگوں کی اور اسی تربیت کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بقدم مرحلہ ب مرحلہ شریعت کو نافذ کیا شریعت کو ایک ہی وقت میں ماننا ضروری ہے لیکن ایک ہی وقت میں اس کو تطبیق کرنا ضروری نہیں ہے ہر کام کے ایک وقت ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ عمارت انشاءاللہ اپنی پالیسی کو آگے بڑھا رہی ہے اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ آہست آہست جلدی نہیں کرو آہستہ آہستہ بیس سال تک بیس سال تک امریکہ نے اس سے پہلے پندرہ اور دس سال تک روس نے اس قوم کو تباہ کیا ہے یہ قوم بہت مشکل حالات میں ہے تھوڑا گزارا کرو انشاءاللہ اللہ افغانستان میں بھی شریعت نافذ ہوگی پاکستان میں بھی شریعت نافذ ہوگی ہندوستان میں بھی نافذ ہوگی پوری دنیا میں نافذ ہوگی اور یہ کوئی ایسی ناممکن بات میں نے نہیں کی جو پہلے نہیں تھی سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی سلطنت عثمانیہ عثمانیوں کی جو خلافت تھی یہ کتنی بڑی تھی افریقہ پر ان کی حکومت تھی بر اعظم ایشیا پر مکمل ان کی حکومت تھی اور بر اعظم یورپ پر ان کی حکومت تھی جب سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی خط لکھتے تھے تو یوں لکھا کرتے تھے ان من سلیمان و انہ بسم الله الرحمن الرحيم سلطان سلیمان سلیمان علیہ السلام نہیں سلطان سلیمان جب خط لکھتے تھے تو اس طرح لکھتے تھے ان سلیمان و اِن بسم الله الرحمن الرحيم من سلطان البرين والبحرين والمشرقين ول الله ول اکبر یہ مسلمان تھا ہم مسلمانوں کے بادشاہ تھے یہ پچاس سال انہوں نے حکومت کی ہے پچاس سال سلطان البرین سلطان البحرین سلطان المشرقین والمغربین پوری دنیا پر ایک مسلمان حکومت کرتا تھا ایک مسلمان آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ملا محمد عمر رحیم اللہ کی حکومت ہے اور ملا محمد عمر رحیم اللہ کے عمری لشکر کی حکومت ہے الحمد جب دلوں پر حکومت آ گئی ہے نا تو زمین پر بھی خود بخود آئے گی یہ بات دراصل میں نے آپ سے اس لیے کی کہ آج آپ بھی اسی طرح میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نئے نئے ماسکر میں آئے ہیں اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاد کی کل آپ جہاد کے میدان میں جنگ کے میدان میں اتریں گے اگر خدا نخواستہ آپ نے علماء کی ہدایت کے بغیر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو آپ کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے واقع اللہ رسول اللہ تنازع آپس میں مت جگڑوں فتح شلو نہیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے آپس میں جگڑو گے کبھی کہو گے کہ یہ دیوبندی ہے اور کبھی کہو گے کہ یہ پنجدری ہے کبھی کہو گے کہ یہ مارتی ہے کبھی کہو گے کہ یہ تحریکی ہے اور آپس میں جگڑو گے ناؤ زب افغانی ہے پاکستانی ہے پنجابی ہے بلوچی ہے ان نہاد امت کو ممتن واحد یہ تو ایک امت ہے اس کا ایک پیغمبر ہے اس کا ایک قبلہ ہے سب کچھ ایک یہ باتیں تو اس میں نہیں ہونی چاہیے ولا تنازع میں مت جھگڑو فتح چلو نہیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے وہ تربری حکم اور تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی آج جو عمارت کی پوزیشن ہے آج جو عمارت کی ہے آج جو عمارت کی شان و شوکت ہے یہ اختلاف سے ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمارے عمارت کی حفاظت فرمائے وس بو صبر کرو یہ ایک خیمہ ہے اس خیمے کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمد لیکن ایک جو ہے سوتا ہے تو خراٹے لیتا ہے اب کیا کریں سب خراٹے لیں اسی کی طرح تو صبر کرو ایک جو ہے کھانا کھاتے وقت جو ہے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو کیا کریں ہم سب باتیں کریں تو کیا کریں صبر کرو ایک جو ہے اتنی زیادہ مستیاں کرتا ہے کہ چپل لے کر یہاں اندر آ جاتا ہے کیا کریں اصلاح بھی کرتے ہیں نصیحت بھی کرتے ہیں لیکن جبل گردت جبلت نے گردت پہاڑ ہل جاتا ہے آدت نہیں بدلتی انسان کی زمین جنبد گل محمد نے جمبت زمین تو ہل جاتی ہے لیکن گلمامن نہیں ہلتا ہے وہ اپنے ہی کام کرتا ہے وہ اللہ کے بند ہو تیس مجاہد آپ میرے سامنے بیٹھے ہو چالیس پچاس بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں برکت دے پچاس ساتھی میرے پاس ہیں تو یہ ایک سو ماں باپ کے بچے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہر انسان ایک ماں اور ایک باپ کا بیٹا ہے نا جب ایک گھر میں دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں ایک ماں ایک باپ کے بیٹے ہیں دونوں تو یہ پچاس ماں اور پچاس باپ کے بیٹے جو ہیں یہ آپس میں نہیں جگڑیں گے ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا یہ تو زندہ لوگ ہیں نا اور یہ مردہ پلیٹ بھی جب ایک جگہ ہوتی ہے اس کی بھی جڑنگ جڑنگ ہوتی ہے اس طرح آواز آتی ہے مردا پلیٹ ہے نا یہ تو زندہ لوگ ہیں آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے جھگڑے بھی ہوتے ہیں آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر حملہ بھی بریت کبھی کبھار کرتے ہیں یہ مجاہدین جو ہے ان کا مزاج گرم ہوتا ہے مزاج گرم ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کو کاٹتے ہیں نا کسائی جو ہے وہ بکرے کو کاٹتا ہے اس کا دماغ کتنا گرم ہوتا ہے گوشت پانچ سو روپے کلو ہے پرانے زمانے کی باتیں ہیں پانچ سو روپے کلو ہے گوشت مطلب گزارا ہو کا, کا یہ جی قصائی کا مزاج ہوتا ہے اس لیے کہ خون بہا بہا کر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے یہ جو مجاہد ہوتا ہے یہ انسان کو ذبح کرتا ہے انسان جو باتیں کر رہا ہوتا ہے روز کو ذبح کرتا ہے ابھی آپ کہتے ہو کہ میں خرگوش کو ذبح نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح چیوے مارتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے تو یہ انسان یہ تو باتیں کرتا ہے باقاعدہ آپ سے کرتا سوال کرتا ہے کہ معاف کو معاف کہا لیکن آپ لیتے ہو غص اللہ اکبر جاسوس ہے نا جاسوس ہے مجرم ہے شیطان ہے امریکہ کا خادم ہے وغیرہ وغیرہ جو جس کو کاٹنا حلال ہے ٹھیک ہے نا جس کو ذبح کرنا جائز ہے اسے تو مجاہد ذبح کرتا ہے نا اس کو گولی مارتا ہے نا بالکل تمہاری طرح انسان ہے باتیں کر رہا ہے معافی مانگ رہا ہے اپنے بچوں کا سوال کرتا ہے اپنی بیوی کا واسطہ تمہیں دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے میری بیوی بیوہ ہو جائے گی لیکن تم دس دس دس دس دس مار دیتے بس ختم یہ مجاہد کا جو کام ہے یہ سخت ہے اور جو لوگ سخت کام کرتے ہیں ان کے مزاج میں بھی سختی آتی ہے بات سمجھ میں رہی ہے تو اس لیے مجاہدین کے مزاج میں سختی ہوتی ہے اور مزاج سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے اس لیے اللہ جل جلال نے اس کا علاج کیا بتایا وس صبر کرو ایک دوسرے کے اوپر اختلافات سے بچنے کا کیا نسخہ ہے صبر صبر کرو صبر بہت کڑوا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ابھی ایک کھڑا ہو کر آپ کو ایک تھپڑ لگائے کیسا لگے گا آپ کو برا لگے گا لیکن آپ بھی کھڑے ہو کر آپ اس کو ایک تھپڑ لگائے تو بہت مزہ آئے گا اس لیے کہ شیطان خوش ہو گیا نا کہ بہت اچھا کام اس نے کیا ہے لیکن آپ اگر اس پر صبر کرتے ہیں باوجود طاقت کے باوجود قدرت کے باوجود ہمت کے آپ صبر کرتے ہیں تو یہ صبر مشکل ہے یا نہیں ہے کوئی تمہیں کہہ گیا ادا وغیرہ تو گورا لیکن آپ نے کیوں ایسا کیا یار میرا مسلمان بھائی یہ خیر ہے کوئی بات نہیں حالانکہ یہ جو تھپڑ کھا رہا ہے یہ جنگ میں کافروں کو اوپر چڑھ جاتا ہے شیر کی طرح کافروں کو نوشتا ہے دبوشتا ہے اور ان کو مارتا ہے اپنا ساتھی اس میں تھپڑ مار دی اب کیا کرے صبر کیا نا تو صبر کڑوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حل کیا ہے آپ ذرا میرے ساتھ سوچیں اس بات کو یہ صبر کی جو کڑواہٹ ہے صبر کی جو تلخی ہے تریخولی اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ختم کیا ہے ہے آپ کو ان اللہ معدی اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت اپنی محبت کے ذریعے اس تلخی کو ختم کیا ہے کہ اے صبر کرنے والے پریشان مت ہونا میں تیرے ساتھ ہوں اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے پریشان نہیں ہونا تم نے صبر کیا ہے اور تمہارا دل بھی دکھا ہے تمہارے نفس کو بھی چوٹ لگی ہے اور ساتھی بھی کہتے ہیں تمہارا بغیرت تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غیرت نہیں ہو تم نے اپنے ایک مسلمان بھائی پر صبر کیا میں تمہارے ساتھ ہوں اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے